سورت الحج اس میں اس حج کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام خان کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد جبل ابی قبیث پر آپ جلوہ فروز ہوئے وہ جنتی پہاڑ جسے اب شہید کر دیا گیا اور وہاں پر شاہی محل بنایا گیا اس پہاڑ پر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو آپ نے حج کی دعوت دی جتنے لوگ موجود تھے سب کو آواز گئی یہاں تک کہ جو موجود نہ تھے عالم ارواہ میں جن کی روحیں تھیں سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا ابصرین فرماتے ہیں جس نے لبے کہا اسے حج کی شہادت نصیب ہوگی سورت الحج مدنی ہے ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا قرآن پاکی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر بائیس ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ایک سو تین اس میں سیونٹی ایٹ اٹھتر آئےتے ہیں اور دس رکو ہیں بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا یا الناس سکور ربکم اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو ان زلزلت سا آتی عظیم ان بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یہاں قیامت کے زلزلے سے مراد وہ زلزلہ ہے جو قیامت واقع ہونے سے پہلے آئے گا یہ قیامت کی نشانی ہے یہ زمین پر سب سے خطرناک زلزلہ ہوگا یوم ارو نہا اس دن تم دیکھو گے تدھالو کلو مورد ما امداد ہر دودھ پلانے والی مادہ اپنے بچے کو بھول جائے گی اس قدر ہے ہوگی اس زلزلے کی وہ تدڑوں کلو ذاتی حملن اور ہر حمل والی عورت ہو یا کوئی مادہ ہو وہ اپنے حمل کو گرا دے گی خوف کا یہ آلم ہوگا وہ ترن نہ اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے مدہوش دیکھو گے سکارا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے آزاب اللہ شدید ہاں لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے زلزلہ جب بھی آئے وہ ہوش و حواظ کو ضائع کر دیتا ہے انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی گرفت سے ہم اسی کی پناہ مانگتے ہیں وہ مینن ناصب اور لوگوں میں سے میں بعض ایسے ہیں کہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں وہ یتبیوں کل شعیت مرید اور وہ ہر مردود شیطان ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں چاہے وہ انسانی شیطان ہو چاہے جنات میں سے ہو ان کی باتیں مانتے ہیں اور ان کے کہنے پر چل کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کتبہ علی اس پر لکھا گیا انہوں من کا بے شک جو کوئی شیطان سے دوستی کرے گا چاہے انسانی شیطان ہو چاہے جنات میں سے ہو ہر برائی کی دعوت دینے والا انسانی شیطان ہے گناہ گار بنانے والا عقیدہ خراب کرنے والا یا لوگوں کو نمازوں سے اور دور کرنے والا بے حیائی کی طرف راغب کرنے والا وہ انسانی شیطان ہے ان من طلّہ ہو جو کوئی شیطان سے دوستی رکھے گا ان نہ ہو ہو بے شک وہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا یا دی ہی آزا بغیر اور شیتان بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف اسے لے جائے گا یا لوگوں ان کم تم فی رئی بھی منل اگر تم کل بروز قیامت اٹھنے کے بارے میں شک کرتے ہو شک میں مبتلا ہو تو انا خلق نہ کم منترا بن بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا من پھر نطفے سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا باقی تمام انسانوں کو اس نطفے سے پیدا کیا جو بے وقت ایک پانی کا قطرہ ہے سوما من اعلی قاتن پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا کہ ماں کے پیٹ میں یہ نطفہ جما ہو خون بن جاتا ہے چالیس دن کے بعد سما مودغن پھر گوش کی بوٹی سے مدغو گوش کی بوٹی پھر یہ چالیس دن کے بعد یہ جمع ہوا خون گوش کے لوتڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے مخل و غیر مغل کچھ صورت کا بنا ہوا اور کچھ شکل نہ بنا ہوا یہ گوش کا ٹکڑا اس پر آہستہ آہستہ شکلیں آتی ہیں اس کی صورت بنتی ہے اور یہ مختلف مراحل گزارتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ انسانی صورت اختیار کر جاتا ہے پھر اس میں رو پھونکی جاتی ہے جب رو پوں کی جاتی ہے تو بچے کو ماں کے پیٹ میں چار مہینے گزر چکے ہوتے ہیں لینو بجین کم تاکہ ہم تمہارے لیے بیان کریں یہ باتیں ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں تاکہ تم ہماری قدرتی نشانیوں کو سمجھو جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں ریزہ ریزہ قبر میں کرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے وہ نوقر ماں نشا اور ہم جسے چاہیں ماؤں کے پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں علاج لسمہ ایک مقررہ مدت تک جب تک ہم چاہتے ہیں ہم رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں سما نخ ریجو پھر ہم تمہیں بچے کی حالت میں باہر نکالتے ہیں تم نہ بول سکتے ہو نہ چل سکتے ہو نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو پھر تمہیں قوت دیتے ہیں سما پھر تب ہم قوت دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ و مین کوم یو توفا اور تم میں سے بعض جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں یا جوانی کے عالم میں مر جاتے ہیں وہ مین کم میںدو الا ارزل عموری اور بعض وہ ہیں جن کی لمبی عمریں ہوتی ہیں اور وہ لوٹا دیے جاتے ہیں ارزل عمر پر ارزل عمر اس عمر کو کہتے ہیں کہ جو انسانی اعضا کو ختم کر دیتی ہے آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی عقل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ بوڑا اس کی ابتدا ساٹھ برس کے بعد ہوتی ہے مخصری نے لکھا فی زمانہ پچاس برس کے بعد شروع ہو جاتی ہے انسان میں چھڑا آ جاتا ہے صلاحیتیں کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں نگاہیں کمزور ہیں چلنے پھرنے کی صلاحیتیں کمزور ہو رہی ہیں لکئی لاد سب کچھ جاننے کے بعد ایسا ہو جائے کہ کچھ نہیں جانتا بہت ہی بوڑھا ہو سو سال عمر ہے ڈیڑھ سال عمر ہے اگر کبھی آپ نے اسے بوڑھے کو دیکھا ہو تو چلنے پھرنے سے سوچنے سمجھنے سے بالکل معذور ہو جاتا ہے اور اسی کیفیت پر پہنچ جاتا ہے جس کیفیت پر بچہ ہوتا ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحبہ کرام فرماتے ہیں کہ جو نور قرآن پاک سے منور ہوگا اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس کی عقل و شعور کو قائم و دائم فرمائے گا آل آل یہ تو دنیا میں انسان کی مثال سے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے وہ کمزور کو قوت دے دے اور طاقتور کو پھر دوبارہ کمزور کر دے اب زمین کی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے وہ ترل تم زمین دیکھتے ہو خامد مرجھائی ہوئی ہے خشک ہے بنجر ہے فیدا ان زل علی حلما پھر ہم نے نازل کیا اس زمین پر پانی تو زمین تر و تازہ ہو گئی وہ اور سبزہ ابھر آیا زمین ابھر آئی سر سبز و شاداب ہو گئی وہ من کل زوج جم بحیج فرمایا وہ زمین اگا لائی زمین نے پیدا کر دیا ہر خوشنما نما دار جوڑے کو مختلف قسم کے پھول پھل درخت پودے پیدا ہو گئے جس رب نے بے جان زمین میں جان پیدا کر دی وہ رب تمہیں بھی قبر سے دوبارہ نکالے گا ظالی کبھی ان اللہ <وَلحقُّ> یہ بات اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہی سچا ہے وَأَنَّهُ انہوں یوہیل اور بے شک اللہ تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا وہ انہوں كُلِّ کل شعین اور بے شک وہی ہر چاہت پر قادر ہے وَأَنَّ ان سا لَّا رَيْبَ فِيهَا رئی بفیہ اور بے شک قیامت آنے والی ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے وہ ان الوح یا بآزو منفی القبور اور جو قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کل روز قیامت قبروں سے اٹھائے گا وہ مینا سی میں فل بغیر علم بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے ولا ہدن بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر روشن کتاب کے یعنی بلا وجہ وہ بحث اور مباحثہ کرتے ہیں اور بحث کر کے فضول یاد بکر بک کفریات بکر اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں سانیہ ہی اپنی گردن وہ موڑے ہوئے ہیں حق کی طرف دیکھتے نہیں لیو دل ان سبھی یہ خود بھی گمراہ ہیں اور یہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے وہ لوگوں کو گمراہ کریں لہو فی دنیا خزیون ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے و نوزی قہو یوم القیامتی عذاب الحریق اور ہم قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آپ کا عذاب دیں گے اور اس کا مزہ چکھائیں گے بما قدمت یادا کا یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا یہ گناہوں کی سزائیں ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ مِغَلَّا <عَبِيد> اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں دنیا میں جو مشکلات آتی ہیں جو ٹینشن جو فکر جو بھی تشویش آتی ہے وہ بھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے